اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام الیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام الیک یا نبی اللہ و علی آلک و یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں بوزانہ ہمارا سلسلہ اے ایمان والوں میں حاضر ہیں رب کریم پیارے اقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق ہم سب کی اس روز کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آنے پاک میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے پندرہ رمضان المبارک مبارک کا آغاز ہو چکا ہے چودہ روزے امان سے رخصت ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آدھا رمضان ہم سے جدا ہو گیا تھوڑا پیچھے لے جاؤں آپ کو تتقون کی طرف جو چند دنوں میں ہم نے سنی تھی جب روزہ فرض ہونے اور روزہ رکھنے کے جو حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں جو بنیاد بیان کی طاقتوں میں تقوا نصیب ہو وقت تقریبا ہم گزار چکے گزر رہا ہے کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہو جائے کیونکہ بعض فرمیں ہوتی ہیں جو دسمبر کے ساتھ ساتھ جون جولائی میں بھی اپنی کلوزنگ کرتی ہیں سال میں دو دفعہ بھی کلوزنگ ہمارے یہاں ہوا کرتی ہے اب تیس دن یا انتیس دن کا یہ مہمان ہے اب تک جو اس مہمان نے اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں ہم تک لٹائی ہیں لٹائی رائے یہاں تک نے لکھا اس رمضان و مبارک کی فضیلت میں کہ نماز فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ ہم مسجد تک چل کے جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں زکوٰۃ مستحق کو دینے جاتے ہیں حج ہم کرنے جاتے ہیں مگر رمضان اور مبارک ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں کہیں جانا نہیں پڑتا یہ وہ عبر رحمت ہے جو خود آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر ایمان والوں پر یہ برستا ہے اتنا یہ عبر رحمت ہے اتنا رحمت یہ وہ رحمت کا بادل ہے یہ برس رہا ہے یہ برس رہا ہے اور ہم نے اس کی برسات سے کتنا حصہ لیا وہ ہم نے غور کرنا ہے اب آدھا رہ گیا ہے بمو بیش پچھلے آدھے میں شروع شروع میں ایسا تھا کہ ہم نمازوں کی طرح بڑھے تھے مسجد کا رخ کیا تھا ابتدا میں تحجد کی نمازیں بھی ہم نے پڑھی تھیں مغرب بھی بھاگ بھاگ کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے لیکن کیا اب بھی وہ آپ کے ساتھ کیفیت ہے ابھی اب جیسے آپ اس و چینل پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں کیا پچھلے دنوں کی طرح آج بھی آپ اسی طرح مغرب کی نماز اور دیگر اور و وظائف ہو تو عبادات کا جو ایک آپ کا انداز شروع کے دنوں میں تھا کہ اب بھی وہ چل رہا ہے شاید آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو انکار کر رہی ہوگی نہیں وہ کیفیت نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ کہ کیفیت بڑھنی چاہیے تھی آپ کی روزانہ عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا پرہیزگاری میں اضافہ ہونا چاہیے تھا گناہوں سے اجتناب میں اضافہ ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ایسا آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی کچھ بھی نہیں گیا گیا تو بہت کچھ ہے آدھا رمضان گزر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن آدھا باقی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں رجول لائے اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں التجا کرے اور اپنی پچھلی کوتاحیوں کا اس کی بارگاہ میں اعتراف کرے رب کریم نیتیں کی تھیں ارادے کیے تھے استقامت نہ پا سکا ایک بار پھر توجہ گئی ہے اے اللہ تیرے در پر پھر حاضر ہیں اور تیرا در چھوڑ کر جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یارب یوں التجا کرے اپنے رب الز وجاللہ کے حضور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو ان کی التجاوں کو ان کے ارادوں کو جاتا ہے کہ وہ کیا مجھ سے عرض کر رہے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے بکیا دین اللہ سے ہم تقوی کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تقوا کر پرہیزگاری عطا کر بالخصوص میں دعوت دوں گا آپ سب کو کہ آخری اشرے میں ڈھیر و ڈھیر ڈھیر ڈھیر عاشقان رسول عاشقان رمضان یہ اتقاف کی سادت حاصل کرتے ہیں سنت اتقاف اور اگر میں عرض کروں تو ان کاؤنٹیبل ہزار ہزاروں ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی یہ مختلف مساجد ملک و بیرون ملک اعتقاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ بھی ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے فہرست میں اپنا نام لکھوائیے ان شاء دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے آپ قریب آئیں گے یہ تربیتی اعتکاف ہوتا ہے جدول آپ کے سامنے ہے چینل پہ کوئی ڈھکی چپی چیز نہیں ہے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں مذاکرے ہو رہے ہوتے ہیں درس ہو رہے ہوتے ہیں قرآن سمجھایا جا رہا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تفسیر بیان ہوتی ہے یہ سارے سلسلے الحمد چلتے ہیں اور پھر الحمدللہ اس اتقاف میں ایک بہت پیارا ذہن ملے گا کہ ہمیں نمازوں پر استقامت اور نماز کی درستی نصیب ہوگی بھلائی اور پرہیزگاری کا ذہن بنے گا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کا ذہن بنے گا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ذہن بنے گا خیر و بھلائی کی طرف ہماری توجہ جائے گی آج جو بیان ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر ستہتر یہ سترویں پارے کا آخری حصہ ہے جس میں رب کریم نے رکو سجدے اپنی بندگی اور بھلے کام کرنے کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ ہمارا سلسلہ اے ایمان والو تو آیت کریمہ کا آغاز اسی مبارک خطاب سے ہو رہا ہے یا منو اے ایمان والو یا ائی ہو لذین اور سدا کرو ودو رب بکم اپنے رب کی بندگی کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو عل اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارہ ہو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے رکوع سجدہ کرو جس کے تحت مفسر شہید صدر افاظ نعیم الدین مرادآبادی علمۃ الحادی لکھتے ہیں اپنی نمازوں میں اسلام کے اول عہد میں نماز بغیر رکوع اور سجود کے تھی پھر نماز میں رکوع اور سجود کا حکم فرمایا گیا آگے ارشاد ہوتا ہے یعنی اور اپنے رب کی بندگی کرو یعنی رکو اور سجود خاص اللہ کے لیے ہوں عبادت میں اخلاص اختیار کرو اتنی خوبصورت وضاحت ہے یہاں پر صدر افاضل کی کہ یکو اور سجود خاص اللہ کے لیے ہوں اور عبادت میں اخلاص اختیار کرو اپنے رب کی بندگی کرو نیرے اسی کے ہو کر مخلص ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اس انداز سے کرنے کے بارے میں شاع فرمایا اور بھلے کام کرو وہ فیل اور بھلے کام کرو تف لن اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو یعنی سل رحمی اچھے اخلاق وغیرہ نیکیاں آپ غور کیجئے قرآن پاک میں جو یہ ارشاد ہوا کہ رکوع اور سجود کرنے نماز کے حوالے سے اور اس کی تفاصر میں نے مختلف مقامات پر بھی پڑی ہے اس میں یہاں تک آیا کہ اپنے رکوع اور سجود کو دوس انداز سے کر کر نماز ادا کرنی چاہیے جیسے کہ نماز ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہماری نمازیں عزب اجاللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں مقبول ہوں چنانچہ اس کے تحت مفسرین نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے حضرت ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صاحبہ نے عرض کی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے ممکن ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ علی وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اس کا رقل اور سجدہ پورا نہ کیا جائے یعنی یہ چوری ہے تو رکوع اور سجدہ درست کرنا یہ ایک نماز کے لیے بڑی خوبی اور بڑی پیاری اور آپ خود غور کیجئے کہ کس قدر رکوع اور سجدہ نماز میں ایک خوبصورت ہے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کے حضور رقو کرتا ہے جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان رب اس کی اس کی اس کیفیت کو کتنی خوبصورت کیفیت کا نام دیں گے آپ اس اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے جب یہ کھڑا ہوتا ہے بس اپنی کمر کو سیدھی کرتا ہے اور پھر کہتا ربنا بنا حمد اللہ کے حمد کرتا ہے پھر اللہ کی بلندی بیان کرتا ہوں اللہ اکبر کہتا تب سجدے میں جاتا ہے اور اپنا اپنی جبین اپنا چہرہ جو اس کی جسم کا سب سے بلند تر حصہ ہے خاک پہ لے جاتا ہے زمین پہ لے جاتا ہے اپنے رب کی حضور سجدہ کرتا ہے خوشو و خزو کے ساتھ رکت قلبی کے ساتھ حاضر قلبی کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز ہونی بھی ایسی چاہیے نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ واحد لا شریک کچوئی حکم ہے اس کو کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو بجا لانا چاہیے تو یہاں چند باتیں مکس ہو رہی ہیں اول تو وہ کہ اپنے رقو اور سجود دروس کرنا اس کے نماز دروس پڑنی چاہیے جیسا کہ آگے ایک سور مومنون کی آیت موجود ہے یہاں پر یہ آیت کریم ہے ترجمہ کنز المان وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں اس کی تفسیر میں بھی صد الفاظ نے لکھا ہے اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات سنن و نوافل سب کی نک بانی رکھتے ہیں یہ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے فرائض واجبات سندن نوافل سنن و نوافل سب کی نیک بانی رکھتے ہیں اب فرائض کا پتہ ہونا شرائط کا پتہ ہونا اس کے واجبات کا پتہ ہونا نماز میں سنتوں کا پتہ ہونا کون کون سی چیزیں ترک کر سے نماز واجب الدہ ہو جاتی ہے اور کون کون سی چیزیں ترک کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز ہی نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کے احکامات جانے یہ بھی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری آیت کریمہ ہے جو ابھی تلاوت کی اور یہ آیت کریمہ جو جس مضمون کے تحت لکھی ہے اس میں فلا پانے والے مومین کی ایک یہ پہچان لکھی گئی ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں یہ اگلے صفحے پر اگر آپ قرآن پاک کے اندر جو آیت کریم ابھی سورہ حج کی جو میں نے بیان کی یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رکو اور سدا کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو یعنی yani سلۂ رحمی مقاری میں اخلاق وغیرہ نیکیاں کرنے کے حوالے سے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کتنے پیارے مدنی پھول اس کے اندر دیے گئے ہیں اس کے بالکل اگلی سفح پر اٹھارہواں پارا شروع ہو رہا ہے اور اٹھہوے پارے کی ابتدائی کامیاب مومنین کی علامتوں سے ہو رہی ہیں آپ کو امید ہے کہ اس سے بےحد خوشی اور بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملے گا اسی اس نکی کی دعوت کی نیت سے آئیے میں کچھ ان کی مطالبی آیتیں آپ کو بیان کروں جس کو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں بیان کیا گیا قد افلح حل دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اب مراد کو پہنچے کامیابی مفتصرین نے اس کو کئی مطلب اس کے اندر لکھا بلکہ فلاح کا لفظ تو یہاں تک اہل لقت فرماتے ہیں کہ فلاح کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا بیان کیا جائے کہ یعنی یہ سا شد دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے اب کامیاب ہونے کے لیے انسان کتنی تگود کرتا ہے ایک سکسس فل پرسن بننے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ کامیاب انسان ہے ہمارے عموماً کامیابی کا معیار یہی جو دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں کسی کے پاس کار ہے بنگلہ ہے موٹر سائیکل ہے اور وہ ایشو و عشرت کا سارا سامان ہے تو وہ ہمارے یہاں کامیاب ہو گیا اس کی مطلب جو پوزیشن ہوتی ہے ہمارے پوزیشن جو دنیا بھی ہوتی ہے وہ کامیابی اور ناکامی پر اس کا انحصار کیا جاتا ہے اگر یہاں پر رب کریم نے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اچھا وہ کون سے ایمان والے ہیں جو مراد کو پہنچے الزین فی فلا خواشن جو اپنی نماز میں گرگراتے گراتے سب سے پہلا جو وسط بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے جو اپنی نماز میں گرگراتے گراتے آپ دیکھیے کہ امیر السنت جو روزانہ ہماری اوبی جہاں جہاں پہنچ رہی ہوتی ہے رات کے مدری مذاکرے میں آج انشاءاللہ شاء مدنی مذاکرے کی نشش رات دس بجے شروع ہو جائے گی تو ہماری اوبی جہاں جہاں جن جن ملکوں کے حصوں میں پہنچتی ہے اور وہاں کے اسلامی بھائی جب امیر سنت سے براہ راست انفیکٹ ہوتے ہیں تو اس وقت امی نے ان سے جو سب سے پہلی نیت کرواتے وہ نماز ہی کی نیت ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے یہاں پر جو فلاں پانے والے جو مسلمان ہیں مراد کو پہنچنے والے جو ایمان والے ہیں یہ بھی ایمان والوں کے لیے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے وہ کون ہیں جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں یعنی اس سے مراد ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضا ساکین ہوتے ہیں بعد مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خوشبو یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو نماز میں دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی ابس کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں ایک ادھر لٹکتا ہے ادھر لٹکتا ہے ایسے نہ لٹکائے اور انگلیاں نہ چٹکائے جیسے انگلیاں بجائی جاتی ہیں نا اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے باز نے فرمایا خوشور یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے نماز کی طرف غور کیجئے تو نماز بھی نظر کی مشق کرواتی ہے کہ جب آپ قیام میں ہیں تو نظر آپ کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے جو رکو میں جاتے ہیں تو نظر آپ کی پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو نظر آپ کی ناک کی جو ہے یہ اس طرف ہونی چاہیے جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں یا تشاہد میں بیٹھتے ہیں تحیات وغیرہ نظر گود کی طرف ہونی چاہیے تو یوں اگر اس حساب سے بھی اگر آپ غور کیجئے تو نظر کس وقت کہاں ہونی چاہیے یہاں وہاں دیکھنے کے لیے کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ یہاں وہاں دیکھے بلکہ یہاں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشائے چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اپنی رب کی رحمت کی طرف نظر رکھے اس کے حضور نماز پڑھ رہا ہے اس کے حضور عبادت کر رہا ہے اور ہماری حالت کیسی ہے نماز کی اب ایک سرے نماز کی بات کریں تو ہماری نماز کی حالت کیسی اول تو نماز کے جو ظاہری احکام ہیں جو ظاہری آداب ہیں وہ وجہ لانے کے لیے کس کو سمجھ آتی ہے اس نماز کی بات کریں ہماری زندگی کے ایک حصے گزر کے میرے مدنی چینل کے ناظرین چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن اگر غور کریں اور آپ خود مطالعہ کریں آپ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں دعوت اسلام نے آپ کو بتا گی کہ نماز کیا ہے یعنی جس نماز کے بارے میں ہمیں قرآن کہتا ہے سلاد نیل فاحشائی بل من کہ نماز وہ ہے یعنی نماز کی یہ برکت ہے کہ نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے آج ہم نماز پڑھ کر بھی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک پا رہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری نماز کے اندر یقیناً کمزوریاں اور خرابیاں موجود ہیں نماز کے اندر وہ برکت موجود ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے مگر ہماری وہ نماز جو ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکے اس کے لیے ہمیں شرائط اور فرائض کا بجا لانا یعنی شرائط کی اگر میں بات کروں تو اس میں کافی شرطیں ان میں بنیادی شرط تو تہارت ہے تو بدن اور کپڑوں کے پاک کرنے کے حوالے سے وضو کے حوالے سے ہمیں کتنا آتا ہے ہمیں تو غسل کے فرائض نہیں آتے ہمیں کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنا نہیں آتا ہمیں وضو پر بیٹھے تو وضو کرنے کے فرائض نہیں آتے غسل کے فرائض نہیں آتے ہمیں بہت ہماری کمزوری ہے آپ کو لگے گا کہ یار یہ باتیں کرتا ہے یار ہم کو آتا ہے سب کچھ ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نا آپ کو سب کچھ آتا ہے اللہ تبارک آپ پر ہم سب کو کرم فرمائیں ایک دفعہ آ کر چیک کر لیں ڈرتے کیوں ہے آپ چیک کروانے میں ریجیکٹ کیوں ہے آپ کے چیک کروانے میں آپ سوچتے کی چیک کرانے میں یار چیک کرانے جاؤں گا پتا چل گیا تو کیا بولے گا چالیس سال آپ کی عمر ہو گئی آپ کو آتا نہیں ہے دعوت ایسنے والا ان یہ نہیں بولے جو دعوت والا یہ نہیں کہے گا اور کو لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی نہ کہوں اور میرا سب صحیح ہو جائے پتہ بھی نہ چلے کہ میرے کو آتا ہے یا کیا نہیں آتا آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ تین دن کے صرف مدنی قافلے کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں کیا درستی اور کیا کمزوری ہے صرف تین دن کے مدنی قافلے میں اعتقاف میں آ جائیں آپ کو میں نے اتقاف کی دعوت دی اعتقاف میں آ جائیے انشاءاللہ عزوجل اللہ کے دنوں میں نماز درست کروائی جاتی تربیتی ہے تربیتی ہوتا ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ دی جاتی کہ درست قرآن پڑھنا کس سے کہتے ہیں تو ارض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ظاہری چیزوں کی میں بات کروں تو رکو کرنا بھی نہیں آتا سجدہ کرنا نہیں آتا سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا وہ سات ہڈیاں کون سی ہے وہ نہیں پتا کتنوں کے سجدے درست نہیں ہوتے کتنے کے رکو درست نہیں ہوتے رکو کے بعد قومہ میں جو کھڑا ہونا ہے کتنے لوگ قومہ میں کھڑا نہیں ہو سکتے تشاہد میں بیٹھنے کا بعض اوقات کتنے کو طریقہ درست نہیں آتا جو دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس کے آدھا پورے نہیں بجا لاتے اس کا وجو پورا نہیں بجا لاتے تو اتنی ساری کمزوریاں ہماری نمازوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو آئیے اپنی نماز کو درست کریں اب دیکھیے فلاں پانے والے مومنین میں جو سب سے بنیادی چیز بیان ہوئی جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں اور اس کی تفسیر کے اندر نماز کی درستی کے حوالے سے کتنی پیاری باتیں بیان ہوئی اور اسی آیت ان آیتوں کے بعد میں نوی آیت کے اندر جو میں نے شروع میں آپ کو جو پڑھ کے سنایا کہ وزین اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں پہلا وقت بھی یہی بیان ہوا ہے اور یہاں کا آخری وقت بھی نماز شروع ہو کر نماز ختم کیا گیا اور بیچ میں کیا ہے وہ لذیذ اور وہ جو کسی بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے یہ فلاح پانے والے مومنین کی علامت پہچان بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور اس کی تفسیر میں صدر ففاظ علی ہر لہو باطل سے مجتنیب رہتے ہیں ارے پڑھنا بڑی دور کی بات ہے قربان جو میں اعلیٰ عدت کے ترجمہ قرآن کنزول ایمان پر کتنی خوبصورت یہاں پر لفظ کا انتخاب کیا التفات نہیں کرتے یعنی پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ وہ نیک مسلمان ہیں جو اس طرف التفات نہیں کرتے دیکھتے تک نہیں ہیں جھانکتے تک نہیں ہیں ایسا وس مسلمانوں کا ہو جائے تو کس قدر ہمارا معاشرہ مدری معاشرہ بن جائے یہ تفریح گائے سب ویران ہو جائیں یہ گناہوں برے منازے جو بازاروں میں ہوتا ہے نا سب ختم ہو جائیں مسجد ہماری آباد ہو جائیں نیک بن جائیں لوگ پرہیزگار بن جائیں تکوے والے اور حیا بن جائیں پھر اشارت اور وہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں یعنی اس کے پابند ہیں اور مداومت کرتے ہیں یعنی مستقل اس کو ادا کرتے ہیں یہاں پر مفسرین نے زکوات دینے کا کام کرتے ہیں میں نفلی صدقات کو بھی بعد مفسرین نے لیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور زکوات بھی دینے کا اس میں بیان موجود ہے اللہ تعالیٰ زکات دینے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے بعد بیان ہوا و لذین و لذین ہوم لی فرو جم اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ مگر اللہ ازواج اپنی بیویوں او ماں ملک ایمان یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پ ان نہم غیر و ملومین کہ ان پر کوئی ملامت نہیں پنب تغا و را اظال پلاکادون تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بھرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسلام نے کسی ہماری باؤنڈری بنا دی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم اپنی خواہش کا خواہش پوری کر سکتے ہو اس کے علاوہ سارے راستے اسلام نے بند کر دی ہے یہ ہے ہمارا دین یہ ہے ہمارا اسلام اگر برائی کو روکنا ہے تو اس کی خدوط قائم کریں بھائی اس سے باہر نہیں جانا یہ اسلام آپ قرآن کا مطالعہ کریں اس طرح کے ایسے ایسے احکام ہمیں ملیں گے کہ واقعی ہمیں اپنے دین پر ہمیں اسلام پر فخر ہوتا ہے اتنی حیا کی تربیت ہے ہمارے دین کے اندر اتنی شرم کی تربیت ہے ہمارے دین کے اندر کہ پڑھنے سے پتہ چلتا آپ دیکھیے قرآن میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ بچوں جو نابالغ بچے ہیں وہ کس کس وقت گھر میں بگیر اجازت آئیں جو کمرے وغیرہ بنے تو بگیر اجازت آئے بچوں کی تربیت پھر بالغ ہو جائے تو ان کے اوپر کیا احکامات ناصل ہوتے ہیں اتنا زیادہ شرم و حیا کا درس ہمیں ہمارا دین ہمیں ہمارا اسلام دیتا ہے ایک کاش کہ ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے میں آپ تمام استعمال کو دعوت دیتا ہوں برائے کرم قرآن پاک کا مطالعہ کریں حدیث مبارکہ جیسے میرا ات شریف ہے مفتی احمد یارخان نعمی رحمت, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشکا شریف کی شرح آٹھ جلدیں اس کی خوبصورت حدیث پاک کی شرح ہے آپ کو مختلف مکتبوں مختلف سے مل سکتی ہے وہ, وہ حدیث پاک کی شروحات ہے کیونکہ مشک شریف ہے بخاری کی بھی حدیث ہے مسلم کی بھی حدیث ہے تیرمیزی اور بائی کی اور کئی احادیث ہے مبارکہ صحیح عادی سے مبارکہ کا گویا کہ یہ مجموعہ ہے مشکات شریف اس کی شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خینی رحمت اللہ تعالی علیہ جس کا نام ہے میرا میرات میرات شرح تو وہ حاصل کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو اس سے بے شمار مدنی پھول ملیں گے اور حادیث مبارکہ کو درست سمجھنے کا اللہ نے چاہتے موقع ملے گا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مدنی پھول جو میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ وہ ہے علم دین سیکھنا اب جیسے نماز کے بارے میں میں نے بیان کیا تو نماز کے احکام جو مقتص المدینہ کی کتاب ہے آپ کو بار بار اس کی زیارت کروائی گئی ہے نماز کے احکام لے لیجیے اس کے اندر آپ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا وضو غسل اور نماز درست ہو جائے گی انشاء اللہ تعالی نا سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے فص الکری ان کن تم لاتا پوچھو فص الکری یہ نماز کے ایک کام آپ کو ٹائٹل دکھایا جا رہا ہے کتاب کا کہ پوچھو پین والوں سے ان کن تم لاتا اگر تم نہیں جانتے تو ان والوں سے پوچھ لو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے بے شمار آشیقا رسول آپ کے گرد ملیں گے دارالفتا اہل سنت ہے شرعی رہنمائی کا نمبر اس وقت آپ چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس نمبر پر فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یعنی علم سیکھنے کے لیے ذرائع بہت سارے بنا دیے گئے ہم ان ذرائع کا استعمال کرنا سیکھیں جیسے رات بڑی پیاری مثال دی امیر عہل سنت نے اگر آپ کا بلکہ آج دن میں مثال دی شاید مجھے یاد پڑتا ہے مدری مذاکرے میں کہ چلیں زیارت بھی کرتا امیل سنت کی اور میں امیل سنت کی یہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ امیر سنت نے بڑی پیاری اس میں آج مثال دی کہ اگر آپ کے کمپیوٹر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز آپ کی کام نہیں کر رہی کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا میں تھوڑے کے ساتھ ہی بیان کروں گا کام نہیں کر رہا تو یا کوئی آپ کی وہ جام ہو جاتا ہے وائرس آ جاتا ہے تو آپ فون کرتے ہیں ٹیکنیشین کو یا اپنے کسی بھی جان پہچان والے کو کہ یار اس کو فون کرو اسی وقت آپ موبائل اٹھاتے ہیں یار وہ کمپیوٹر جام ہو گیا ہینگ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا کروں اچھا وہ فنکشن میں جانا ہے کیا کروں تو وہ اسی وقت آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یوں کر لے یوں کر لے الٹر کا بٹن دبا دیں یہ کنٹرول کا بٹن دبا دیں یہ آپ ایف ون پہ جائیں ایف ٹو پہ جائیں فلاں پہ جائیں فلاں پہ جائیں یہ دس قسم کے آپ کو فنکشن بتائے گا پھر آپ وہ پوچھے گا کیا ہوا نہیں ہوا اچھا چلو چلو تم یہ کرو اچھا ریسٹارٹ کر لو ریسٹارٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ درست ہو جا اب اتنے سارے فنشن آپ اس سے بڑا ہے فون پر لگے ہوئے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں اور کر رہے کسی صورت میں یہ سیکھ جاؤں مجھے یہ آ جائے اسی طرح نیٹ یوزر اپنے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں نئے نئے سافٹ ویئر آتے ہیں آپ سیکھتے رہتے ہیں نئے نئے نئے نئے چیزیں آتی ہیں سیکھتے رہتے ہیں اور بعض تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کر سیکھتے رہتے ہیں کسی کو آ جائے کیوں کہ میرا روزگار صحیح ہو جائے مجھے کام کرنا آ جائے کیا اسی طرح جب ہمارے شرعی مسائل آتے ہیں شرعی رکاوٹیں آتی ہیں تو کیا ہم اسی طرح کوئی فون ہی اٹھا کر جبکہ ہمیں نمبر دیا جاتا ہے کیا ہم فون ہی اٹھا کر پوچھ لیتے ہیں کہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو, تو میرا یہ یہ مسئلہ ہے اور مجھے ان میں دقت ہے تو برائے کرم میرا یہ مسئلہ حل کر دیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون پر ہی آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بہت ہی سیریس میٹر ہوا تو پھر آپ کو دعوت دے دی جائے گی کہ آپ آ جائیے انشاءاللہ بیٹھ کر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور کون سے پیسے لیتے دعوت اسلامی آپ سے شرع رہنمائی کے سب کچھ تو فیس اللہ ہو رہا ہے آپ کے اتیات آپ کا چندہ آپ کا ڈونیشن ہمیں مل رہا ہے ہم اپنے مختلف سے مختلف نئے سے نئے شوبہ جات کو بہتر سے بہتر اور بڑھانے, سے بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں تو شرع رہنمائی کی طرف آئیے تو میرے سنت یہی ہمارے وضاحت کی کہ اس طرح مطلب جب ہماری پریشانی آتی ہے اس فیلڈ کے اندر کمپیوٹر فیلڈ کے اندر یا آپ ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے کلاس ویلو کو فون کر, کر آپ پوچھتے ہیں کہ یار یہ میٹر جو آج سمجھایا گیا تھا کیا تو میری سمجھ میں نہیں ہے ذرا بتانا کیونکہ کل آپ نے کاپی چیک کروانی ہے کل آپ نے کام کرنا ہے اسی طرح آفس ورک کے اندر آپ اپنے کلیگ سے ہیلپ لیتے رہتے ہیں شرعی معاملے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں کیوں مطلب کہ ہم کوتا ہی برتتے ہیں تو میرے پیارے میٹھے سامی بھائی یہ دارے سنت کے آپ کو ای میل ایڈریس بھی دیا جا رہا ہے آپ کو فون نمبر بھی دیا جا رہا ہے بلکہ ترکیب دی جا رہی ہے پوچھو کوئی سب ترکیب دیتا ہے کیا فری میں آپ کو فری میں ترکیب دے گا کہ مجھے پوچھو میں تمہیں آپ بولو گے کہ ہم تو ہیلپ لائن میں فون کر کے موبائل پہ پوچھ لیتے ہم پیسے بڑھتے ہیں اس کے یہ سارے ہمارے مطلب کے بلنگ کے اندر یہ جتنے چارجیز ہیں اس کے اندر لیتی آپ کو تو فری میں ترغیب دلائی جا رہی ہے جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے اور پھر اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پوچھیں گے تو یہ پوچھنے کا ثواب ملے گا یہ الگ دین سیکھنے کا ثواب ملے گا یہ جدا بات ہے کتنی برکتیں ہیں دین اسلام کے سانچے میں ڈھلنے میں ہم کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں آ پورے کے پورے اسلام کے دامن میں آ جاؤ ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرا دین مجھے کافی ہے میرا اسلام مجھے کافی ہے اس کی رہنمائی میرے لیے کافی ہے بلکہ دین اسلام پر چلنے والا تو رہنما بن جاتا ہے یہ دوسروں کے رہنمائی کرتا ہے دوسروں کو راستہ بتاتا ہے مسلمان کو راستہ قرآن و حدیث بتا رہا ہے مسلمان کو راستہ دیکھنے کے لیے کسی اور تہذیب کی حاجت نہیں ہے کسی اور آ, میٹر کی عادت نہیں ہے اس کے پاس قرآن و حدیث اور صحابہ کے ارشادات اور ہمارے بزرگوں نے دین ہمارے آئم مشتحدین فقائے کرام کی سیرت ان کے اقبال بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں پڑھنے والا ہونا چاہیے تو بات چلی تھی یہیں سے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کی طرف آئے اور نیک بندوں کا جو یہاں فلاح پانے والے مومنین ہیں ایمان والے بے شک برات کو پہنچے ایمان والے اور ان کی وضاحت آگے ہو رہی ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے لی اما لی راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اس کے طے سط لکھتے ہیں خواہ و امانت اللہ کی ہو یا خل کی اور اس طرح عہد خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ سب کی وفا لازم میں یعنی آپ نے کوئی دینی امان دینی عہدہ ہے یا دنیاوی عہدہ ہے دینی ذمہ داری ہے کہ دنیا دنیاوی ذمہ داری ہے امانتوں کا حال ہے جو بھی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے آپ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ امین کہا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے جب صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت فرمائی تو مولا مشکل کشا شہر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ امانتیں جو میرے پاس لوگوں نے رکھوائی ہی ہیں وہ امانتیں دے کر آپ ہمارے پاس آ جائیے گا تو آپ دیکھیے کہ اس حالت میں بھی جو قوم آپ کی جان کی دشمن ہے آپ کو اتنی ستا رہی ہے اور آپ کو ہجت کہنی نہیں لیکن آپ اس وقت بھی امانت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو امانت دے رہے ہیں آج امانت ہم کو دیتا کون ہے یا تو بیوی شور کو پیسہ رکھاتے ہے کہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے شور بیوی کو تو پورا بتاتے ہوئے ڈرتے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا باپ بیٹا بھی باپ کو پیسے رکھوانے کے لیے دیتا ذرا سنبھالنا خرچ نہیں کر دینا اور باپ تو بیٹے کو دیتا ہی کہ, کہ بیچارہ یہ تو اڑا دے گا امانت کے طور پر تو خرچی ہوتی ہے میں امانت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ امانت کے طور پر بھی دینے میں ڈرتے یار تو گھر کے باہر کی تو باتی ہے الگ نا بازاروں اور مارکیٹوں کے تو حال ہی ہو رہا ہے اللہ اللہ کی پناہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ مسلمان کو امانت دیتے ہوئے دوسرا مسلمان ڈر رہا ہے اور وعدہ پورا کرنے کی پڑی کسی کو نہیں ہے بلکہ کسدن وعدہ خلافی کرتے ہیں نہیں کرنا ہوتا اور کہتے ہیں کہ کروں گا پکا ارادہ ہوتا ہے نہیں کرنا گولی دیتے ہیں جس کو ہمارے ہاتھ تو گولی دے دی گولی دے دیتے ہیں یہ کیسے ہوگا کام تو یہ ایک فلا پانے والے ایمان والے جو ہیں ان کا ایک یا بیان ہے وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں پھر وہی آیت جو میں نے ابتدان بیان بھی کی وہ لذیذ علا صلاوات اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں جس کی وضاحت میں کر چکا اب یہ نو آیتیں میں نے بھی بیان کی اس کی برکت آ جو لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اعمال بجا لاتے ہیں اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں الوارثون یہی لوگ وارث ہیں اللہ سون الفردوس کہ فردوس کی میراث پائیں گے ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو آپ دیکھیے کہ جنت کی نعمتیں جنت فردوس فردوس کی میراث پائیں گے سبحان اللہ اور کیسی پائیں گے ہم ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ جو یہاں ہم نے قرآن پاک کا جو حکم سنا اے ایمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو اور اس کے ساتھ جو سامنے دوسرے صفحے پر جو آئے تھے تھیں جس میں فلا پانے والے مسلمان کامیاب مسلمانوں کے اور صاف بیان ہوئے جس میں چونکہ بات نماز سے چلی تھی اور نماز کی حفاظت اور نماز میں گر گرانا نماز کے آداب اس سے چلا تو پھر ہم نے یہ پورے مضمون کو اپنے آج کے اس بیان میں شامل کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی اپنے ہر عز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے زکواتے اگر نہیں دی اب تک اور فرض ہو گئی ہیں برائے کرم اپنی زکاتیں ادا کر دیجیے اور فطرہ بھی اپنا ذہن بنا لیجیے فطرہ بھی تو امید السنت نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں جن کی جو ضرورت مند ہے حاجت مند ہیں ان کو دیجیے اور پھر دعوت اسلامی کے مدی ماحول کو بھی آپ اپنے زکوٰۃ اپنے صدقات اپنے فطرے ادر ڈونیشن وغیرہ جو دیگر اطیات ہے وہ دیجیے تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر انداز میں دعوت اسلامی کے کام کو آگے بڑھا سکیں جیسا کہ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد چار بجے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے روزانہ اس میں بھی بتایا کہ ان شاء اللہ عمیر سنج اپنی خواہش کا اظہار کیا گیا میری خواہش یہ کہ دنیا کے کونے کونے میں دار المدینہ کھل جائیں دارالمدینہ کھل جائیں یعنی وہ اسکولنگ سسٹم جسے دعوت اسلامی دارالمدینہ کا نام دے رہی ہے جس کے اندر ایک بھرپور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور پوری انگلش اور عربی لینگویج کے ساتھ ساتھ فرض علوم حفظ اور دیگر شرعی علوم سے مالا مال کیا ہوا یہ دارالمدینہ جو اللہ کی رحمت عین شریعت کے مطابق یہ ان قریب آپ کے کھلیں گے ابھی دارالمدینہ تو کھلے ہوئے لیکن وہ صرف حفاظ کے لیے ہیں کہ وہ حافظ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اب حص ہونے کے بعد ایک ایسے ادارے میں جالے جائیں گے جہاں نہ ان کا حص باقی رہنے کی امید رہتی ہے نہ ان کا اخلاقیات بہتر رہنے کی امید رہتی ہے تو ان کے لیے دور مدینہ بنے اور ان حفاظ کو لیا گیا ابتدان کہ جو یہاں پر رہ کر تعلیم حاصل کر الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارے یہ چھ ماہ گزرے اللہ کی کروڑوں رحمتیں جو طلبہ پڑھنے کے لیے ان کے نتائج سو ایکسیلنٹ بڑے خوبصورت نتائج اس کے سامنے آئے اور تعلیم کا ان کا جو معیار جو ہمیں پتا چلا ان کے سرپرستوں کے ذریعے پتا چلا ایک تو میں بولوں گا ایک تو سرپرست بولتے ہیں موقع ملا تو آپ کو ان کے سرپرستوں کے میں تاثرات بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل پہ دکھوا دیں گے جن کے بچے دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں وہ خود بتائیں گے کہ ہمارے بچوں پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوئے کہ جب آپ کا بچہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ایک ایسے ماحول سے حاصل کرے گا جو ماحول ایک عملی آشی کا بنائے گا تو بتائیے کیا ہوگا پھر یہی آپ کا بچہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نہ صرف دین اسلامی خدمت کرے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے ایک اچھا روزگار ایک اچھا روزگار کما کر اپنا اور اپنے والدین اور اپنے دیگر اہل و ویال کا پیٹ پالے گا ان کو روزگار فراہم کرے گا اتنا ہنرمند اور اتنا باصلاحیت اسلامی بھائی ایک مدنی منا اسلامی بھائی بنے گا مبلک دعوت اسلامی بنے گا ان شاء تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آ, کروڑا کروڑ روپے کی حاجت پڑے گی کیونکہ یہ سب فی ابھی للہ ہوں گے ہلیہ وہی ہوگا جو دعوت اسلامی کا یونیفارم ہے ہلیہ ہے مدنی ہلیہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے پراپرٹیز مختلف جگہوں پر بلڈنگز چاہیے ہوں گی عمارتیں چاہیے ہوں گی کہیں کنسٹرکشن کروانا ہوگا اس کے لیے جو ٹیچرز ہائر ہوں گے اساتذہ ہائر ہوں گے ویل کوالیفائڈ ویل پروفیشنل اساتذہ ہائر ہوں گے ہوں گے دعوت اسلامی والے ان کے جو سیلریز ہوں گی دیگر اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوں گے سارے کے سارے مدنی عطفیہ تو چندوں سے اس کو پورا کیا جائے گا لیکن چلیں گے یہ فی سب دلہ آپ بھی ہمت کیجئے اپنے بھی ذہن بنائیے اپنے بچوں کے لیے ذہن بنائیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے اور سیکیور کرنا ہے تحفظ دینا ہے تو اس کے لیے اسلام کے دامن میں ہمیں مکمل طور پر چکنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای امیر اللہ سن کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم